دوسرا سوال ایک یہ ہے اسی سے ساتھ ہے غالباً کیا سیلاب زدگان متاثرین کی مدد زکوات سے کر سکتے یعنی متاثرین میں غیر مسلم بھی موجود ہوتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ ایک مربوط اور حکومتی نظام ظاہر ہے کہ جب ممیر المومنگ نہیں رہے تو یہ اب نظام جو ہے وہ انفرادی طور پر آگے تو ہمارا اسلامی نظریہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اور ہاشمی نہ ہو اور اس کو زکوت کا مالک بنا دیا جائے تب جا کر کے آپ کی زکات ادا ہوگی غیر مسلم یا کوئی اور مذہب والا آدمی جو ہے اس کو اگر زکوات کا مان دیا جائے تو زکوت ادا نہیں ہوگی جو ہزارہ زکوات دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جائیں اور جانے کے بعد میں ایسے لوگوں کا سروے کریں کہ جہاں آپ کے اپنے لوگ رہتے ہوں تو اپنے زکوت کے مان سے ان کو راشن یا اور کوئی چیز جو استعمال کی ہے وہ دینا جائز ہو جائے یہ اپنی زکات اگر آپ اور سے زکوت لیں اس سے یہ اجازت لیں کہ ہم آپ کے زکات کے مال کا آٹا یا اشیاء جو ہے اس کو دینا چاہتے ہیں اس طرح بھی ہو جائے گا مگر زکات اسی وقت ادا ہوگی جب آپ کا وہ آدمی ہم مذہب ہوگا